Salatu wassalamu ala Sayyid al-Rusul wa salatu wassalamu سید تمل امبیا محمد نصطفی بالا نی نی وہ امار من بل نشی بسم اللہ میو جی بول اللہ و سدھلا اکتب یوسلو لالم یا ندی نا آپ سلو آئی وہ سلے چلا تو سلام رسول اللہ سلا تو سلام علیکا یا سید یا حبیب اصلاۃ سلام علیک سید یا رحمت اللہ عل کا سوحد اللہ ہم دو سنا ضرور خاتم لمبی لہو تہیت جل و دفاع دعا فریاد التجا ہے سونا بندہ چیز دل, دل دماغ زبوں نے محبوب خدا مالک آپ خواہ کل میں اج داچل مبارک شریف میں جناب جو ہے سڈیا دعو کیوں نہیں قبول پایا دوستو دعا اے مومن کا بہت بڑا یہ ہے جیڑی تین سو تیرہ میرا ایک ہزار دقلبن سن فرما چھوڑ دی اے دعائی دعائی تھی دعائی ہے جو رات, رات دیا اندل خلوط دیا منا جاتا مومن مسلمان ند بختی اور جناب بری حضرت صاحب قبلہ زید الشرف مخلوق دا معاملہ خالق دالا دالا خالق دالا دا دا معاملہ اس حال بالکل جدا میری گل میری گل دل بھی بندہ بخلوق خاصا نے خدا نو کڈ اچھا محسوس نہیں تبھی کرا پیدا پیدا ہو پیدا اور دوری پیدا ہوا منگے ناراض ہوتے مالک کل کو نہ منگے ناراض ہوتا ہے جنہیں بہتا منگنا ہے اون ہی رابول بہت چنگا بھی لگتا ہے سونا بھی لگتا ہے اور پیارا بھی لگدا ہے لہذا دے دربار ضروری نہیں کہ تعلق بس اپنے لبتے بنیا پڑی نیک پڑی خیر اے بڑا محروم بندہ رب کو نماز قسم خدا کی بڑا ہی خیر بند ہے بندہ در خدا کا سوال ہے جر محسوس کروس مگتا, مگتا, مگتا کی نا مگتا جا سویر شام جہاں بس وائے منگن تو فارغ منگنا شروع کر دیں ہن موقع مل منگنا شروع کر اللہ دی قسم ہے جہرا دنیا دربار ہوتا جا اپنے رب دربار بن جاوے دنیا سمجھے جا تے منگتا ہے رب دربار کا پکی بات <pperkkie> منگو گے دماغ محفوظ رکھ لو رکھ لو ان کو منگا بے بی یار جی بندہ یار بھائی یار یار ہے قسم قسم سامنے رکھا چھوٹا قرآن چکنا میری ویسے بل نہیں آ رہا ہے پی بڑے تجربے کرانے ہے تجربے کرا دیا موجود بھی اگر جوٹے قرآن کا کوئی تجربہ کرنا چاہے تو کر سکے ویسے خیر میں بھی کے گا کر درست کر رہا ہے یہ بات یہ آتے آتے آتے میں ہو پر قسم کر کےنا جنی دیر تک مخلوق دی حد تک رو گل گول ہوں جدو دے دربار تک پہنچ جاوے گل گل نہیں گال گل گل بن جاتی میں جا موضوع بیان کر رہا میرے کو آمادہ آمادہ کرنے والا موضوع ہے اپنے رب کو منگن دیا بن جاؤ اپنے رب کو سبحان حضرت ربنا ظلمنا سلام ربار لم تغفر تر ہم نل پون خاصری مولا میں اپنی جان سے ایسا نہیں آخر یہ تو پیار کا معاملہ ہے محبوب میں اپنی جان سے ظلم کر بیٹھا مولا رحم فرما مولا رحم فرما خبرتا فرماد سجنا یہ دروے گل ذکری سلاتو سلام دی آ رنگ اللہ مولا, مولا میری ہڈیاں کمزور ہو گئی نے مولا میں کمزور ہو گیا مولا میں کمزور ہو گیا میرے مولا میرے ہو گئے, گئے میری دعا نوالی نہ دوسری تھان صحیح تھان صحیح دعا خرو بار گا حگرت ذکری حضرت تو علیہ اپنی اپنی وزریاد نو رب, رب تر فرداب خیر مولا میں کلہ رہ مولا میم <س detective> کوئی پتر دے جا میرا بارش بن جاگان موسا کلیم ربی بارگاہر دکھرد ربی کار آواز مولا اے میرے مولا اے میرے ایال لفظ من خیر فقیر مولا, مولا،, مولا،, مولا، تیری رحمت کا محتاج حضرت ساری اولاد شہید ہو سال تک پورا جسم بیماری منہ دعا ادب والے لوگ ربی مسا رن ہے مولا مینی پیڑ ہے مولا بس میری تکلیف لو چھو مسا در تکلیف نی وانتا رحم راہ تحمان وے اللہ اپنے تعلق اور بندگی کا اظہار کر میری زندگی تینو مینو اپنے مالک منگل آیا وزن اللہ دل دل انا دے پکار فنا فل ماتے ہی رات کا نی ادھر غما نا ادھر مچھلی دے پیٹ کا نیا ہے سمندر کا نیے فیضل میلا سبحان کا مولا تو پا کے کن میں جی نہ لم خام خم تجات بھی دیتی دنیا دارا بوائے رولن والا دکھ آئے جگ نو رو, رو کے لیا تینو پکار وق دالیسا جی حضرت یونس نو نجات دتی ہے تینو بھی خماں ترتے دیاں گے۔ توجاخ بولنا سبحان اللہ ہے حضرت زکری علیہ السلام تو سلام جیری دعا کی تھی اور اللہ ہم فرما دے او نارزکی کی وجہ ادنا دا مولا نو پکار رہے ہ انتخ روا رہے سی میرا پتر ہواپے خدمت گزار ہوں میرا وارس بن جانا اللہ فرماندہ میں لو کوئی دی نہ پکارن والا بھی میرا نبی اصر بھی دے نیک بی بھی بھی اتا پرو چھوڑی اے اے اے اے اے مولا تالا دیا گلا کر دیا با و ادریس و کم کل من مقام رضا مولا فرماندہ باو اسماعیل کی گل چیڑ ایڈے سجن نہیں بن گئے ادریس دی گل چیر و کلابری ان ہر ایک صبر والا سی بان راگا بہوارا ہابا وقان جڑے خوشی دی حالت چی سانو دے سن دکھ دی حالت چی سان پکار سعالی نے دع قبولی دک رات پیچھے بیان کی قرآن دی دا اشارہ دینا اشارہ, اشارہ, اشارہ بھی تگ میں مان قبول کرا گا ویوا سپارا اللہ دلہ فرماندہ دسو کون یو جیب جہ دعا قبول کر لگن والا نہیں گڑ گڑا مجبور ہو کے بے بس ہو کے اوپار دی دعا فریا فوراً پوری فرما چھڑ دائے توجہ ہے سجنہ سبحان اللہ حسنا حدیس دیا کتاباں ڈیر ساری کتاباں ایسا بچپن اندر نے نی شریف چالیاں حدیث دی کتاب انڈیا کتابہ علمان لکھئے ہیں چاری چاری حدیثیں کٹھیاں کر کے کی مقصد کیا انتہاں سے بچے یاد کر لیں انتہاں حدیثت بھی آیا ہے جنہیں نبی دے چاری فرمان حدیثیں یاد کر لیں قیامت والے دن رب العالمین انہوں فوقا حادی جماعت چھوٹا چھوڑے انتہاں لکھئے آئے میرے مدینہ تاجدار نے فرمایا بندہ ہے آیا اس لباسا پایا گھٹو گھٹ لباس چہرے تھی گردو غبار والا اندر بھی گھٹا اٹیا ہوا ہے غلاف کعبہ پڑدا ہے بڑی دعا کر رب دی دعا رد کر اللہ دسول لب دیا ہے انہیں درد نام دعوا انہیں سفر دیا رب دکھار آیا خلاف کاوا پکڑیا رو پیا دعا کر بع قب نہیں کر مترمو حرام مل بس حرام مشرم حرام ادا کھانا حرام دا پینا حرام دا پانا حرام داج حرام بچ رچیا بسیا ہو بے بس چنگا سواد والا کھانا ہوئے با حلال ہے با ہے ساروں کوئی پرو فرمایا کہ دع قبول کرے جنیا جن روڑیا زبان نہیں ویکیا دعا منہ ماری جی ہو پیٹ در حلال لکما چسکے کی پرواہ نہیں نبی فرمان کی پرواہ کرے فرمایا دی دعا منہ بعد چ نکل رب د رمت والا ارش پہل ہل جائے جہاں ادران <تصالح> <تصالح> تو تشریف لے آ رہے ہو خیال آرے اگر جی فضول ماض والا گلا کر لیں تشریف لیا مقرر ہو خیال افسوس ہے جنوان دینا بڑی دور سے آئے ہیں تمہاری خاطر دل کی ارمان بھی ساتھ لائے ہیں تمہاری خاطر توجہ ہے سجنہ حضرت اخلا بولونا سبحان اللہ پرکی میں شیر شب غم کی سختیاں تو کوئی اس سے جا کے پوچھے جسے صبح ہو گئی ہو تیری راہ تکتے تک, تک وہی آبلے ہیں وہی جلن کوئی سوز دل میں کمی نہیں جو لگا کے آگ گئے ہو تم وہ لگی ہوئی ہے بجی نہیں تیری یاد یوں وفا ہوئی پس مرض بھی نہ جدا ہوئی تیری یاد میں ہم مٹ گئے پر تیری یاد دل سے مٹ ہی نہیں ہوں گل میں تنا نا بڑے پیار گل ہے بڑی نصیحت گل ہے تو ہے دعا کرو اللہ بولو سبحان اللہ میں حرام دا دکما پھیٹ چو بندہ دعا کرے رب بندے دی دعا نہیں کرد سجنا ادھر اج دنیا دے ذہن کمینے جو ہو گئے زبان کے چسکا دی پرواہ ہے پر حلال دی پرواہ نہیں پران سلو کنے چنگے سنکا پورا گند من کے تھلے آنا ہے مرچا کھادیا نے تا گند بننا ہے جی گوشت کھدا گند بننا ہے زبان نہ میٹھی ہوں ہاں یارا پر حلال دا دلکما پیٹ چ پھر دل دا تعلق رب نال میٹا روای پیار والا رو اڈرو ہاتھ اٹھاوے قسم خدا دی دنیا دے کروڑ سواد سرور ایک پاسے پر تنہائی دے اندر دردانا دعا کرنا ایک پاسے قسم خدا دی لذت دا مقابلہ نہیں ہو سکدا ہن میں توں گل سنانا خواجہ سلیمان توسی سڈے دے پڑتا مرشد لگتے نے آپ دی ملفوظات شریف لکھیا ہویا ہوا آپ فرما نے سڈے علاقے چو چور گئے افغانستان چوری کرنے واسطے مشہور گل ادنی چورا دیار دی بلدے نہیں پی پتر نو لے کے گیا سن مار سن مارنا با کی جیوا نہیں پہ ہے پتر واپس چلیے سونے ادھر آ فرمانے سڈے علاقے تریف چور گئے افغانستان افغانستان نے کھولے جا اور ہے آ واپس واپسا شریف دے افغانستان کے پٹھان سا مال لو پتا لگ گیا فلاں علاقے آپ آ گئے پیچھا انہوں نے افغانستان ترسا شریف آ سن جی روٹی انہوں نے کھانی ہے آٹا بھی آ لے آئے نے آستا دلنگر شریف نہیں سن کھانے ہو سکتا دور کی ملاوٹ ہو گئی وہ ایڈے حلال ہو کو بہت نہیں سلے کیا تھوڑی بہتی روٹی تو گزارا کرنا ہے پر مشکل لوکما منہ نہیں جان دینا میرے کو بالا پیر پٹان سدی نا چور گے ساڈا مال لیا اسا مطالبہ نہیں کرتے مال رکھ لین سونا رکھ لینا چاندی رکھ لین جو ڈگر ٹھور لے کے آئے رکھ لیاں دا لے ایک ڈھگا لے کے آئے انہاں سا چوری ایک ڈگا سانو واپس کر بکایا سب کچھ رکھ لیں گا سفر کر کے آیا کوئی ڈگا واپس کر دے تو فرما دیں میں چو, چو گرانے نو بلایا پر کمینے نہیں ہوں نے آپ نے بلایا بلا کے آپ نے فرمایا ادلیو کسی شہر کا مطالبہ نہیں کرتے صرف ایک ڈگے کا مطالبہ کرتے نا واپس کر دے ہونا, ہونا, ہونا, ہونا خیر ایجٹ کسان کہن لگے سکار انہوں آخو ڈگے کی قیمت لوگ جن ہوئے پیسے دے دیا گے پر میربانی کرنسان سان واپس کر دیں چور کہ سارے کوم ہی نہیں ہوتا کسان جٹ پٹان آخ آخو مول اپنی مرضی کیمت دے دیا گے سال ڈگا واپس کر دے ہو دال تو انکار سے خارجہ سلیمان بھی حیران ہوئے فرمانے یارو میم سمجھ نہیں ہوں دی آس وچ کی رکھا ہے اس ڈگے کی رکھا ہے این دور سفر کر کے آیا جے تومت بھی دے پہ جے کی وجہ ہے پھان رو پیا آج پا میرا ایک ہی پتر یہ ڈگا میں دونوں نو اج پا لیا ہے اپنے پتر دن کے اندر میں حرام دکو نہیں جان دیتا اور آ اے نو پتر دے اپنے بڑے تیلا بھی نہیں جان دسل لے جانا سام بن لینا سان جدو لیا سام بن لا سا سونے ڈگے بڑے مل جان گے پر انج ملے گا نہیں ملے گا تور تو جی آکڑ گئے وہ ہلال خور جٹ نے پوچھا ہے جلال چان کے اس چور کے پتر کن نے دسیا چار نے ہاتھا فی آ فکیر بھی مر گیا تیزا ڈنڈا زمین تیجا بھی مر گیا چوتھی مارا زمین ڈنڈا ماریا جا چوتھا بھی مر گیا یہ گل کر کے وہ واپس مڑ آئے شام پیے ایک پتر مریا آئے اگلا تہار آیا توجا مریا, مریا, مریا اگلا آیا تیجا مریا, مریا, مریا اگلا آیا چوتھا مریا, مریا چارے چارے ہی مر گئے کرنا جن پیٹ حرام تلک بن گیا ویخ ادی دعا کیا ہے او کزا دیر ہے جن چور دھر نو اجاڑ کے رکھ چڈیا ہے میں پوری پوری توجہ ذرا پیار میں ایک واقعہ سنیا ہے جناب بڑا ہی نصیحت آمو بہت ہی نصیحت آمو ایک درویش سی درویش تبلیغ تبلیغ کے سلسلے کے اندر علاقے گیا تبلیغ دے سلسلے او ایک کے تبلیغ, تبلیغ گلا بڑی پسند آئی جا پڑھ دری پنڈ دگیا درشا تیری گلا بڑی دل لگی بڑا ٹھنڈ پہنچی بڑی ٹھنڈ پہنچی ہے بہت ٹھنڈ پہنچی میرا جی کردا ہے یار نا تو رات رات میرے کو قیام شام ٹھیک می می درویش نشا کی پڑی پڑھی سیٹھ دی بیٹھک چلا گیا انہیں کھانا پیش کیتا کیا کھانا کھانا اللہ دا شکر ادا کیا سو گیا ادی رات جدو اک کھلی نا جس کمرے دن بیٹھا سی نا جس کمرے خاص برتن اس ہی بیٹک پایا دل پلٹ گیا دل کی حالت بدل گئی ان سوچا یار ایسا لگے آج فکیری مال جوتی چڑھ د چک چلو زندگی والا چولا فکیر موٹے ترا چوری کر کے جا رہا سر کیا جائے سوچا یار ویکار درویش دی پچھلی رات کی زندگی ہے دا ہے تو فردیں کرتے بندہ سمجھا گلتے بندہ سمجھ بڑے ریخ لوگ نے اگو پتا لگتا ہے کھچیا <laughs> بورا <دا> بورا <ساس> ہو ہے میں بولا تو بولا کو لے بھجا دوڑا نکلتے اللہ خیر یہ جو درویش جد پنپیا نا مرشد کی آواز کنا چیز بندہ یہ ہےک نہت مرشد ہے چلو خیر فوراً چٹکا لگا پیشاب مرو پوری زندگی میرے ایسی گندی خواہش پیدا نہیں دنیا مال دولت پیسے میرے دل نو بن کے کیا آیا ان سامان رکھا روئی جائے روئی جائے سیٹ نے جد دی آواز سنی آیا نہ نہیں نہیں نہیں میں کچھ اور سمجھا سی میرا امتحان سی امتحان اے درویش تے پکا دریش کامل درویش اے اے تو فجر دی نماز ہوئی درویش نے کھمے ان کے خطاب کر را. سرکار بس نو جائے بڑا نا تے بڑا شرمندہ بڑا پشیمان تے اجرا سیرت سی دی قدرت اور وا دے خیر چلا گیا جی تو مرشد کول پہنچیا نا تے جو ہی دروازے داخل ہوا جتی لائی فرج اور اور کے کے نہیں, نہیں آ سارا ماجرا بنیا ماملہ بن گیا میرے کو ہو ہو اس فکیر نے گل کی اپنے موجود بالکل مناسب مطابق ہے. درویش آخر ہے وہ فکیرا کسور حرام کی ملاوٹ ہے کل کا کل مال پاکل نہیں اندر پاک بھی آیا پلیت بھی آیا کہ خبر سے تو بےخبری لکمے کرتے ہیں وہی لکما جا پلیت اپنیت اور حرام اور بھی نال وچ ملے آیا اسی تیرے پیٹ اچھ گیا ہے بس ہونے جان دیا نال تیرا رب تو آآ تعلق توڑ کے اور کٹ کے رکھتے تیرے اندر دی حالتی اندازہ کرو اندازہ کرو اندازہ کرو درویش نے کیا فرمایا مرشد پاک نے فرمایا پترا گھلے ہے کہ جینا تو کھانا کھا ہے تو جان موچ کے رام نہیں کھا مگر گلے ہے گلے ہے کہ او جاہاں کھاناں سے نا اوہ الالرام رلے ہوئے پیسے ہیں پکے ہویا سی تیرے پیٹچ گیا جو ہی لکمہ گلے تو تھلے اتریا تیرے دل دی حالت مولا دنال جڑی جڑی ہوئی سے تار کٹی گئی کٹی گئی جی تو کٹی گئی ہے فوراں تیرے اندر دی حالت بدل گئی یہ تاں کر کے تیرے کو لے کر تو ہے میں بھامے تیرے تے کامل نگاہ رکھیے یاد رکھ جن تک تیرے میدے اخانا ری فقیر دی کامل نگاہ بھی تیرے اثر نہیں کر سکی چوں ہی میدے تو تھلے है میری کامل نگاہ ایرے تیر سچ کی تیرو پیشام یاد رکھ دیر تک او حرام آر محدے لکھ فقیر نگاہ کر چڈ دا تیرا دل آلا تعلق رب نال جوڑ نہیں کرو ایک ہور سبب بھی ہے ایک ہو سب ہے دعوا قبول سبب ہے جو ہے دوستوں سو بخت فکیر گلا بڑی سبق آیا نصیح آدھار انسان کا ول آؤں اللہ نشان اللہ میں اقبال فرما ہے, ہے او مسلمان سائنسدان دیا زندگی انسانیت ہی سراغ سراخ لبنا لیا روحانی رشتہ اپنے اسلاف تو کٹ کے عظمت آزمت ترقی بلندی کافراں ادر ویخ سینسانہ دنگی بچوں تلاش کر کرنا گیا اپنے اسلاب کی تاریخ نا, سن نا دیا نشان منزل مجھے ہے حکیم نے نہ دیا نشان منزل مجھے نے مجھے تجھ سے گلا نہیں تشین پر میں نے گلا نہیں ہے تے منزل کا پتا نہیں بھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا وہ سجنا یہ تروے انگریز سہستانہ دی زندگی لب سکرے نے پر تل روشن نہیں ملتے دل روشن دی زندگی, زندگی خاجا کتبدین بخت یار کاکتے کاک نے روٹی نہیں آپ دی کرامت سی آپ دی کرامت سی روٹی خواجہ خواجہ نظام دا مرید ہے الدین چراغ دے آپ سکار چراغ کے آخر دی سن آپ دست آسانے چرغ بلتا تیل علی سن پا پانی پا بلتا رہی, رہی. رہی. وکریہ نے سجنا ادھر آپ بند آیا آدلج بڑی دوروں سفر کرایا کوئی نصیحت فرما سر پکڑ لیا آپ نے فرمایا گل سن اگر اللہ ما اپنے مال اللہ وغیرہ اگر اپنے کم از کم اپنے برابر رتبہ ضرور دم کو رسیحت ہے چج کی بندہ گل کر میں رب نو دیا کم از کم بربر تو فقیر ہے چور چکر پی اس طرح کر تج رات قیام کر سو ساج چلا جائے چلو ٹھیک ہے رات ٹہریا نہ سویرے سویر آپ نے ناشتہ کر لیا کہ انڈا فلان فلان مکھن مانوجی ہے اس سوچ نو ہوا سی جس کمرے چب دیا کچھ دے سال بھی تھوڑا خوش ہے سرکار اجازت ہون جانا ہے آپ نے یار رات تین سمجھایا سویر سانج بول گیا رات سے پانی سنا چکل انتا سمجھیا نہیں آپ نے فرمایا چلیا آپ چوپڑیاں تے رتبہ نہیں دے سکنا, کم از کم آدے جنہ دے, آپ روٹیاں رب دکیا دے دے روٹیاں یہ تو کمی ہے قسم خدا دی کر کے آنا وہ جہاں رب نال اس پیار محبت والے ہوں آدھے نے لفو جیڑی سمجھ آئی بھی مضمون روک تھوڑی لگی ہوئے تو گل گال سونے تریقول ہی سنا کرنی کرنی ہے کرنے ہی کرنے تو, تو سا میری مننی مشکل ہی ہے مگر بھی ایک محنت کی صورت کرا ہو ا ایک گل ریکارڈنگ کرو نا تاکہ در السلام علیکم و الحمدللہ